پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق اللہ نے سوال نمبر چھتیس شیخ صاحب جب ملک میں آئین غیر اسلامی ہو تو یہ دار الحرب ہے اور ہندوستان کے بعض علماء نے جو دارالحرب کا فتویٰ دیا تھا وہ بھی اختلافی ہے بہت سے علماء اس کے قائم نہیں تھے تو ہندوستان میں تو ہندو کی حکومت تھی اور اسلام پر عمل کرنے کی پوری آزادی نہیں تھی پھر بھی علما کی اکثریت نے کہا کہ یہ حرب نہیں ہے لیکن پاکستان میں لوگ مسلمان ہیں دین پر عمل کی آزادی ہے مدار اسکولے ہیں تو جب اتنی آزادی ہے تو یہ در حرب کیسے ہو گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ حرب کا مسئلہ تو علماء میں اختلافی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جہاد کرنا کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ مسئلہ کے اختلافی ہونے کے باوجود بھی خون ریزی کی جائے یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ہر چیز اپنی حقیقت اور ماہیت پر ثابت ہوتی ہے جب کسی چیز کی حقیقت ثابت ہو جائے تو کوئی بھی اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا آپ ہندوستان کے دارالحرب یا دارالسلام کے حوالے سے اکثریت کی بات کو چھوڑ کر تحقیق کی نظر سے اس مسئلے کا جائزہ لیں جب آپ تحقیقی طور پر اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محققین علماء کرام کا اس بارے میں یہی موقف ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو یہ شریعت کے کسی بھی موضوع میں رونما ہو سکتا ہے لوگ تو ضروریات دین میں اختلاف کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ اس میں گھر چکے ہیں اور یہاں تو ضروریات دین سے ہٹ کر بات دار الحرب و کی ہے اس مسئلے میں محققین علماء کرام میں مفتی کفایت اللہ مولانا شاہ عبدالعزیز قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی شیخ الحد مفتی محمود الحسن اور شیخ العالب الاجم مولانا حسین احمد مدنی راہ اللہ شامل ہیں ان تمام حضرات کے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر اسلامی احکامات میں دخل اندازی کی گئی ہے یہ یوں کہیں کہ اس میں اسلامی احکامات میں رد و بدل کیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف حوالجات جات کا ہرگز ہہار نہ لیں اس لیے کہ اس صورت میں ہر قسم کے علماء کے حوالے کتابوں میں ملیں گے آپ کو بلکہ محققین علماء کرام سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے صرف حوالوں کے ذریعے تو شریعت کا ہر مسئلہ متنازع بن سکتا ہے علماء کرام اس بات سے واقف ہیں کہ فکر کی کتابوں میں فقر الجہاد کے عنوان سے مستقل کوئی باپ قائم نہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسئلہ جہاد کو متنازع بنا تو یہ بات تو واضح ہے کہ محققین علماء کرام کے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے البتہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مفتی کفایت اللہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ ان کا پھر اس مسئلے میں اختلاف منقول ہے کہ مسلمانوں کا حربی کافر کے ساتھ سودی لین دین جائز ہے یا نہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے اس بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ داخلی مسلمان کا حربی کے ساتھ سودی لین دین جائز نہیں البتہ باہر سے آنے والے بیرونی مسلمان کے لیے ہندوستان کے حربی کافر کے ساتھ سعودی معاملہ کرنا یہ جائز ہے اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ فرق بلا دلیل ہے اور وہ کہتے تھے کہ داخلی مسلمان بھی ہندوستان کے حربی کافر کے ساتھ سعودی لین دین جو ہے وہ کر سکتا ہے اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ دونوں کے برعکس تھا وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو حرام ما سے بچنے کی خاطر ہر بھی کافر کے ساتھ بھی سودی لین دین جائز نہیں ہے تو اس قول کے تناظر میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مفتی صاحب رحمہ اللہ ہندوستان کو متجزہ دارالحرب الحرب سمجھتے تھے یعنی اسلام کے بعض احکامات میں رد و بدل کے سبب ہندوستان دارالحرب ہے اور بعض احکام کی وجہ سے دارالحرب نہیں ہے پھر اس فتویٰ یعنی متجزہ دارالحرف کی صورت میں ہم پر بنیادی اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس بنیاد پر پاکستان کو دارالحرب قرار دیتے ہیں تو تنظیم القاعدہ کے ایک معتبر رہنما شیخ ابویاحیہ لیبی شہید رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ احناف کے نزدیک پاکستان دارالحرب نہیں بنتا اس لیے کہ جب تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تین شرائط جیسے کہ بے اجراعی کفر اللہ منفی ضمین اور مسلم اول اللہ الحقبی دار الحرب جب تک یہ تین شرائط نہ پائی جائیں تو اس وقت تک دارالاسلام دارالحرب نہیں بن سکتا تو میں نے کہا کہ دارالحرب کے معاملے میں احناب کا فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحیم اللہ جو ہیں ان کے نزدیک دارالحرب کے لیے صرف احکام اضرائے کفر یہ شرط ہے لیکن پھر بھی اگر صاحبین کا قول چھوڑ کر صرف امام صاحب رحمہ اللہ کی شرائط لے لی جائے تب بھی پاکستان دارالحرف بنتا ہے تو شیخ ابویاحیہ حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ وہ کیسے تو میں نے کہا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی تینوں شرائط پاکستان پر لاگو ہوتی ہیں یعنی پاکستان میں دارالحرف کی جو انہوں نے تین شرائط بیان کی گئی ہیں وہ تینوں شرائط پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور وہ اس طرح کہ پہلی شرط پاکستان میں کفری احکامات کا اجرا وہ پایا جاتا ہے وہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے پھر جہاں تک دوسری شرط امان کی بات ہے تو ذمّی تو کیا مسلمان مہاجرین کو اس ملک نے پکڑ پکڑ کر کفار کے حوالے کیا ہے تو ذمہ تو چھوڑے مسلمان کو بھی یہاں پہ امن حاصل نہیں اور تیسری شرط الحاق کا مسئلہ تو پاکستان کے قرب و جوار میں کوئی ملک ایسا نہیں جو دارالاسلام کی حیثیت رکھتا ہو پھر مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بالفرض امام صاحب کی شرائط کی مکمل تطبیق نہ ہو سکے پھر بھی محققین علماء کے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے چونکہ پاکستان ہندوستان کا جز ہے لہذا للجزئی حکم الکل اس قاعدے کی روح سے پاکستان بھی دارالحرب شمار ہوگا اب آپ کا یہ سوال کہ دارالحرب کا مسئلہ چونکہ علماء میں اختلافی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جہاد کرنا یا اس اختلافی مسئلے کی بنیاد پر اتنی خون رزی اور مسئلہ تکفیر کو فروغ دینا تو ایک حد تک آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے جہاد کی مشروعیت کا سبب ہرگز دارالحرب نہیں اور نہ ہی دارالحرب کسی کے کفر کا باعث بن سکتا ہے یعنی ہم نے جو پاکستان میں جہاد شروع کیا ہوا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کیا کہ یہ پاکستان دارالحرب ہے اور نہ ہم اس بنیاد پر کسی کی تکفیر کرتے ہیں اس لیے کہ دارالحرب سے مراد اصل میں دارالکفر ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ملک کے تمام باسی اس ملک کے تمام رہنے والے اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے لیکن اسلامی احکام کے اجرا نہ ہونے کے سبب وہ ملک دارالحرب ہوتا ہے تو ہمارے جہاد کا جو سبب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان دارالحرب ہے یا دارالسلام بلکہ اس کے اپنے قوی اسباب موجود ہیں جن کی وجہ سے مجاہدین عالم جہاد لیے اس عظیم فریضے میں مصروف عمل ہیں دار دارالعلوم دیوبند میں یہ بات وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ دارالحرب سے ہرگز یہ معنی مراد نہیں کہ اس میں لازمی طور پر جنگ ہو بلکہ دارالحرب سے مراد دارالکفر ہے اس لیے یہ بات کرنا کہ مجاہدین دارالحرب کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں تو یہ بات سراسل غلط ہے اس لیے کہ ہجوم کفار جو کہ جہاد کی فرضیت کے لیے ایک قوی سبب ہے یہ فقوۂ کرام کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا ہجوم کی وجہ سے دارالسلام دار بن سکتا ہے یا نہیں تو شدید مقامت کی صورت میں بھی ایک ملک دارالحرب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دار کی شرائط نہ پائی جائیں یعنی کسی ملک میں شدید مقامت اور شدید جنگ جاری ہو لیکن اس میں دار الحرف کی شرائط نہ پائی جاتی ہو تو اس جنگ اور شدید مقامت کی وجہ سے بھی اس کو دار الحرف نہیں کہا جائے گا تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ ہم دار کی وجہ سے پاکستان میں جہاد کر رہے ہیں بلکہ ہم تو جہاد پاکستان میں جو جہاد کی فرضیت کی شرائط ہیں ہم اس کی وجہ سے جہاد کر رہے ہیں اور ہم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں